رحمان کفروی حجت سورہ سعود حجر سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں پانچ رکو اٹا سے آیا تھے سات سو بتیس خدمات اور تین ہزار حروف ہیں اس سرح مبارکہ کی جو ابتدائی آیاتیں ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی پورا پورا خیال رکھا کرتے تھے جب وہ آخری مرتبہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی جس میں ابو جہل آنس بن وائل اسود مطلب اسود ابوس اور دوسرے دو آث شریک ہوئے مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہے اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھایا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب زند اس وقت تک تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو حدف بنا لیا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تسیہ کر لیں تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی چاہے عبادت کریں لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے گتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ بے جان ہے نہ یہ تمہارے خالق ہے نہ یہ تمہارے رازق ہے نہ یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تم پر سے یہ کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس نے بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتیجیے یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا, برا بلا کہتے ہو انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو اس کے اس بات پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے بالاخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگ ہو جائے اور یہ پورے آجم کے مالک بن جائے اس پر ابو جان نے کہا بتاؤ بدیجیے وہ کلمہ کیا ہے تمہارے بھاپ کی قسم ہم ایک کلمہ نہیں دس کلمہ کہنے کو تیار ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس لا الا اللہ اللہ الا کے دو یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس موقع پہ اللہ تبارک و وطادہ نے سورہ سواد کے یہ ابتدائی آیت نظر فرمائی سورہ سعود کے یہ جو ابتدائی رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے بےحد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے سعود یہ حروف مقطعات میں سے ہے ولقرآن ذکر والقرآن میں و میں وقسمیہ ہے یعنی قسم ہے قرآن سمجھانے والی کی کا بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں لیکن انہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کا ذہن اس طرف کیوں نہیں جا رہا کہ کم من قبلهم من نہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے جماعتیں فنا دو و لگے و مناس اور وہ وقت نہ تا پھر کا وہاں کینظر اور یہ لوگ تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ڈر سنانے والا وہ قر اور کہنے لگے یہ منکر کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا انہوں نے انکار کر دیا اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے مزید یہ بات کہی اَجْعَلَ الْآلِخَةَ إِلَٰهَ وَاحِدَةً کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی؟ اِنَّا خَازَ لَشْرِ اُنْ عُجْعَادِ یہ تو بڑے تعجب خیز بات ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ اور چل کرے ہوئے وہاں سے وہ سردار یہ کہتے ہوئے کہ اَن نِمْشُو چَلُو وَاسْدُلُو عَلَى آلِحَتِكُمْ اور جنے رہو اپنے معبودوں پر انداز بے شک اس بات میں بھی ان کے کوئی غرض ہے کفار کے رئیس سے کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی جملے میں ان اس کے اس باقی ماندہ باتوں اور نصیحتوں کو بھی ذکر ہے کہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں سنی پچھلے دین میں انحضا نہیں ہے یہ اللہ مگر اپنے طرف سے بنائی ہوئی باتیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی دین کہتے تھے اپنے باپ دادوں کو یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسے باتیں کہتے تھے پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہ اور ممکن ہے کہ پچھلی دین سے حضرت اِسال علیہ و سلام کی طرف منسوخ عیسائی مذہب مراد ہو جیسے کہ اکثر صلاح صالحین نے یہی قول نقل کیا ہے ان ضلع ذکر میں بیننا کیا ان پر اتری ہے نصیحت ہم سب میں سے بل ہم فی شک من ذکری اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں میرے اس میں کے بارے بل لما یزوغو عذاب کوئی بات نہیں اب انہوں نے میرے مار نہیں چکی میرے عذاب نہیں چکی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گویا دانا سمجھتے تھے اپنے آپ کو گویا سب سے زیادہ خیخواہ سمجھتے تھے اس لئے وہ اپنے آپ کو پیغمبری کیلئے سب سے زیادہ موضوع سمجھتے تھے حالانکہ پیغمبری جس کو دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو محض اللہ کا دین ہے نبوت ایک ایسا علم ہے کہ جو علم کسبی نہیں ہے اس کو بندہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ وہ بھی چیز ہے اللہ کے آتا ہے وہ اللہ کا آتا ام خزان کے رب کیا ان کے پاس ہے تیر کے خزانے ان عزیز جو کہ زبردست بخشنے والا ہے ام لم ملک اب کیا ان کی ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین فلیف کو چاہیے کہ چڑھ جائے رسیاں ایک لشکر یہ بھی ہے وہاں تباہ ہوا ان لشکروں میں سے یعنی اللہ کے نظر میں جہاں اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کے راستہ اختیار کر کے جو قومیں اور جو نشکرے برباد ہو گئی یہ بھی من جملہ ان برباد ہو جانے والے جماعتوں میں سے الزامات ہے جب ضرت قبل ہم قومنو جو ٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح بھی وہ اور ان اور آدمی اور فرعون بھی اوتاد جو میخو والا تھا فرعون کو مےخو والا کہا گیا اس لیے سوائد میں اس کی وجہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے کسی طریقے مخالف کو سزا دیا کرتا تھا تو اس کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چیلے ٹھونک دیتا تھا زندہ انسان کی اور وہ یوں ہی دیواروں کے ساتھ کھڑا رہتا مر جاتا بعض روایت میں آتا, تھا آتا ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے کچھ جو کرسی ہے یہ بڑی مضبوط ہے اس پر میں ایک لیے طن ہے یہ ایک استعارہ ہے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے استعمال ہونے والا جیسے میرے حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس طرح کہا جاتا ہے کہ میرے میرے کرسی بڑی مضبوط ہے و اور قوم سمون نبی وقوم لوط اور قوم لوط نبی و اصحاب الاایکۃ اور اایکہ کے رہنے والوں بھی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے اولئک الاحزاب وہ بڑی بڑی فوجیں ان کلّ کا زبر سب نے یہی کیا کہ کی جایا رسولوں کو فحقہ ثابت ہوئے ان پر میرے طرف سے آزاد العالمین یہ رکو, رکو آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے رکو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکرین کا تز کراتا کہ جو سرداران قریش یہ کہہ کر کے مجلس سے اٹھ گئے تھے کہ بھائی ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو اپنا رسول ہونا منتخب کیا اور ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنے پیغامات نازل کیے ہم ان کو نہیں مانتے جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول پہنچنا آپ وسلم کا غمزدہ ہونا ایک فکری بات تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں حضرت داود علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آزمائش ہے کہ ایک واضح سچ سامنے آنے کے باوجود فریق مخالف اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ اس واضح اور سچ سمجھانے والے کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے بندوں پر ایسے آزمائشیں اور ایسے امتحانات آ کے رہتے ہیں حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام پہ بھی ایسے ہی امتحانات آئے حضرت سلمان علیہ السلاۃ وسلام پہ بھی ایسے ہی امتحانات آئے چنانچہ انہی آزمائشوں میں سے ایک قصہ حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام کا یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ وما اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے اللہ سے ختم واحد مگر ایک زبردست قسم کی چیف کے من فواب کہ جس کے درمیان کوئی دم لینے کا موقع ان کو فراہم نہیں کیا جائے گا اس سے وہ نفخہ اسانیہ ہے کہ پہلے نفے کے ساتھ تو سارے کے سارے لوگوں کے جو زندہ ہیں ان کے کان کڑے ہو جائیں گے اور مدہوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے وقالو اور یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب عجل لنا جلدے ہم کو قطنا ہمارے حصہ کا عذاب قبل یوم الحساب حساب اور کتاب کے دن سے پہلے اس بنا علما یہ قولوں آج سے کام لیجئے جو کچھ وہ کہتے ہیں وذکر عبدنا ای داوود اور یاد اپ یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت داوود کو ذل ایر جو بڑے قوت والے تھے انه اباب بشغو بیت اللہ کے طرف روچو والے کہ ہر معاملے اور ہر مشکل پڑنے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام کی قوت دنیاوی بھی, بھی ہے اور حضرت داود علیہ سلاۃ وسلام کی قوت اخروی بھی, بھی ہے اخروی قوت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور دنیاوی یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نظیر حکومت بھی عطا فرمائی ان نا سخر نل جبالک ہم نے تابی کیے تھے پہاڑ ان کے ساتھ اشراق جو پاکی بولتے تھے صبح اور شام وقت مشہور اور اڑتے جانور جمع ہو کر کل الحو اواب سب تھے اس کے طرف روجو وہ شردنا ملک ہو اور ہم نے مضبوط کی اس کے حکومت کو وہ آتے نہ اور ہم نے دی اس کو دھنائی اور طاقتور انداز بیان کہ وہ اپنے گفتگو میں بڑے فساحت کے ساتھ مقصد کو واضح کرنے والے تھے جاری روایت میں خطبے میں خطیب حضرات جو خطبہ پڑھتے ہیں اور آخر میں ام آباد کہتے ہیں یہ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے وہ نمبر الخص اور کیا پہنچی ہے تجھ کو خبر ان دو دعویداروں کا اس تصور ورحراب جب وہ دیوار کود کر عبادت خانے میں آئے اس دخل علی داود جب وہ گوسائے حضرت داود علیہ السلام کے پاس پفض جامن ہوں حضرت داود علیہ السلام ان سے گھبرا گئے تو قالو انہوں نے کہا لا تخف گھبرائیے نہیں خص ہم ہیں دو داغدار بہ باز کہ ہم میں سے ایک فریق نے دوسری حق سو آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان انصاف سے وزرا تش اور دور نہ ڈال بات کو یعنی اس معاملے کو تھول نہ دینا وح دینا سوا اسرا اور ہمیں بتلا یہ سیدھا راستہ یعنی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں غلط کو غلط کہہ دے ٹھیک کو ٹھیک کہ دیں تاکہ جل اس مسئلے کا تصویر ہو دعویداروں نے دعویداروں میں سے ایک نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا بے شک یہ جو میرا بھائی ہے لہو تسو تسرونا اس کے یہاں ہے نان دیا ولی نا یت واحد اور میرے یہاں ہے ایک دمبی یعنی اس کے پاس ننان میں بھیڑے ہیں دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے ایک ڈمبی ہے فقالہ پس اس نے کہا اکثر نی کہ اس کو میرے حوالے کر دے وزنی فلخطاب اور یہ زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں یعنی مجھ سے اپنے بات کو بھی بہتر طور پہ پیش کر لیتا ہے تو حضرت سلیماود علیہ السلام نے جب اس کے موقف کو سنا تو دوسری موقف کو سنے بغیر قالفایا فرمایا ظلم کا بس و عدنا جیت علی وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں امن کسی رمین الخلا بے اکثر شراکتدار لیبغی بعضہما الاباظن البتہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسروں پر اللہ لزین آمنوا سوائے ان کی جو ایمان لائے عامل الصالحات اور جو اچھے کام کیا وقلیل ماہم اور بو بہت دوڑے ہیں وزن داودو اور خیال کہ داود علیہ السلام نے انما فتننہو یہ جی کہ ہم نے ان کی آزمشت استغفر ربہو پر روس نے استغفار کی اپنے رب سے و کے عام اور وہ گر پڑے سینے میں وہ انا اور ہماری طرف رجوع ہوئے اب یہ آزمائش کیا تھی اس واقعہ میں کون سی آزمائش ہے تو پرانی مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے بعض تاریخی روایت میں بڑے عجیب قسم کے روایات نقل کیے گئے ہیں اسرائیلی روایت کے حوالے سے جن پہ اعتماد نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جا سکتا انتہائی قابل اعتماد اور قابل اعتبار محبف مفسرین نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا ہے جیسے کہ حافظ احمد ابن کثیر نے اپنے تفسیر ابنی کثیر میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت داود علیہ سلاط وسلام نے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت ذکر اور تصدیح میں مشہور رہتا تھا ایک روز انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ پرورتکار دن رات کی کوئی گڑی ایسے نہیں گزرتی جس میں داود کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت نماز اور تصدیق اور ذکر میں مشغول نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول داؤد یہ سب کچھ میرے توفیق سے ہے اگر میرے مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے لیے ممکن نہیں یہ تمہاری بس کی بات نہیں اور ایک دن میں تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ وقت حضر دود علیہ سلاۃ کے مشغول عبادت ہونے کا تھا اس ناگہانی فیصلے سے ان کے اوقات کا جو نظم و نسق تھا اس میں خلل پڑ گیا حر دود علیہ سلاۃ والسلام جھگڑا ختم کرنے میں مشغول ہو گئے اور ہر دعود علیہ السلاۃ وسلام کے گھر کا کوئی اور فرد اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہیں تھے اسے سے خالد داود علیہ السلط وسلام کو تنبیہ ہوا کہ وہ فخری کلمہ جو زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس لیے آپ نے اعتفاد فرمایا اور تریز ہو گئے اس لیے بعد القرآن میں یہ واقعہ اور یہ وضاحت کی گئی ہے بعد نے یہ وجہ یہاں بیان فرمائی ہے لیکن بعض نے یہ بھی وجہ بیان فرمائی ہے جو ان آیاتوں میں خود بھی موجود ہے کہ حضرت داود ع سلاۃسلام نے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق کی رائے تو سن لی لیکن دوسری فریق کی رائے نہیں سنی اور فوری طور پر اس پر اپنے فیصلے کا اظہار کر دیا کہ یقیناً اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی کہ یہ ایک ڈمبی بھی در سے لینا چاہتا ہے حالانکہ اس کے پاس نونانوے ہیں اور آپ کے پاس ایک ہے کیا معلوم کہ جس کے پاس ایک ہو وہ بھی اس نے ان نونانوے والوں سے چین لی ہو اس لیے حضرت داود علیہ السلات اپنے استزعت اور اس فیصلے پہ چکنے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ پرورتگار تیرے مدد کے بغیر کوئی کام بہتر طور پہ انجام تک پہنچانا یہ انسان کے بس کے بات نہیں ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے اللہ فرماتے سو ہم نے اس اس کا یہ معاملہ معاف کر دیا آب <مَعَابًا> اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے یہ آیات سجدہ تلاوت ہے اس کو سن اور پڑھ کر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے یا دابود اے دابود کا خلیف تم الارض ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے زمین میں فہ بین الناس بالحق پس بس آپ فیصلہ کیجیے لوگوں کے کی درمیان انصاف کے ساتھ ولا تب علا اور نہ چلیے اپنے خواہش پر اور نفزلہ کا انصبیلّہ وہ تجھ کو بچھلا دے گا ہٹا دے گا اللہ کے راستے سے ان سبیلّہ بے شک وہ لوگ جو بٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے لهم عذاب شدید ان کے لیے سخ عذاب ہے بما اس وجہ سے نسو یوم الحساب کے انہوں نے بلا دیا حساب اور کتاب کے دن کو حساب اور کتاب کے دن کو بلا کر ہی انسان غلط فیصلے کرتا ہے اس لیے جو غلط فیصلہ کرتا ہے اس وقت وہ اپنے آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فیصلوں کے دردانی میں غلط روی کو اپنانا اور صحت کے راستے کو ترک کرنا یہ اپنے کا نقصان کرنا, کرنا ہے یت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا کسی محسد کے تحت پیدا کرنا بیان فرماتا ہے اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک وطالعہ اس بات کی بھی وضاحت فرماتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ میرے حکموں کے تابع فرمان چل کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں کیا خیال ہے کہ ہم ان کا انجام بھی وہی کر دیں گے جو نافرمانوں کا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا ہر نہیں ہوگا اور ساتھ ہی اس رکو میں حضرت داود اور حضرت سلمان علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ مزک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاعت ہے وما ماں خلق میں اول اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو وہ ماں بہن اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطلا بے مقصد نکما ضالح کا ضمن کفرو یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو منکر ہے سو خرابی ہے منکروں کے لیے آگ سے یعنی جس کا آگے کچھ نتیجہ نہ نکلے بلکہ اس دنیا کا نتیجہ ہے آخرت لہذا یہاں رہ کر وہاں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے اور وہ کام یہی ہے کہ انسان اپنے خواہشات کے پیر بھی بچوڑ کر حق اور عدل کے اصول پر کاربن ہو اور خالق اور مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی کھا کر ختم کر دیں گے آگے حساب اور کتاب کچھ نہیں یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے سو اللہ فرماتا ہے ایسے منقرم کے لیے آگے آگ تیار ہے کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو ہاتھی اور جو کرتے ہیں نیک عمل کل مخصی نقل اور ان کی طرح کی جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ام نجل المتقین فجار کیا ہم کر دیں گے متقین کو نافرمانوں کی طرح نہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی مبارک برکت والی لبرو آیا ہی تاکہ غور اور فکر کیا جائے اس کے باط میں ولی تذکر اول الالباب اور تاکہ عقل والے اس سے سمجھ حاصل کریں ورهبنا لداود وسلیمان اور بیا ہم نے حضرت داؤد کو سليمان نے مراد وہ بہت خوب بندہ ہے وہ انه اباب بیشک وہ ہمارے طرف رجوع کرنے والا از اورزا علی ہی بلا شی الصافنات جب دکھانے کو لائے گئے اس کے سامنے جید قسم کے گھوڑے پچھلی پھر فقالہ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انببتوں میں ان کو پسند کرتا ہوں حب خیر ان ذکر ربی اس مال کی محبت کو پسند کرتا ہوں اپنے رب کے یاد کے حا طواف بالحجاب یہاں تک کہ وہ سورج میں جا کر چپ کیا روایت میں آتا ہے مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقور ہے جو تفسیر ابن جریر تبری میں اور امام رازی رحمت اللہ نے اس کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گوڑی پیش کیے گئے اور سلاۃ گوڑے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ وقت بھی تھے جنگی گھوڑوں کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے تھے جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے حضرت سلیمان علیہ اللہ سلام انہیں دیکھ کر مسہور ہوئے خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے ان گوڑوں سے جو محبت اور تعلق خاطر ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پرورتگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے جونکہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد اللہ کے نظر میں ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اتنے میں گوڑوں کی وہ جماعت آپ کے نگاہوں سے روپوش ہو گئی آپ نے حکم دیا کہ انہیں دوبارہ سامنے لایا جائے چنانچہ جب وہ دوبارہ سامنے آئے تو آپ ان کے گردنوں اور پنڈروں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ و کے سامنے جب وہ لائیں گے تو حضرت سلیمان علیہ و سلام کی نظروں سے دور جانے کے بعد اپنے حکم دیا اور علیہ ان کو پھیر لو میرے پاس جب وہ لائے گئے پھر آپ مسا کرنے لگے دینے لگے ان کے اور ان کے گردنوں پر جس طرح کے عام طور پہ پیار سے لوگ اپنے گھوڑے کے گردن پر اور ان کے ٹانگوں پر تبکیا دیتے رہتے ہیں سلحمانا اور ہم نے آزمائش میں ڈالا حضر سلیمان علیہ السلام کو ایک اور واقعہ اور ڈال دیا ہم نے ان کے تخت پر ایک دڑنا پھر اب یہ واقعہ کیا ہے تو یہ واقعہ گزشتہ ادوار کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک بات اس واقعہ میں سے بیان فرمانا چاہتا ہے اسی غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ یہاں بیان فرمایا ہوئی ہے کہ اللہ کے بندوں پر جب بھی آزمائش آتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہے اور نہ ان کو اپنے صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے بلکہ وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے یا آزمائش ہم پہ اجتماعی طور پہ آئی ہے اس آزمائش سے تو ہمارے لیے آفیت کے ساتھ راستہ نکال دے تو حضرت سلیمان علیہ اللہ تو سلامتی بھی, بھی ایسی آزمائش آئی اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام اس آزمائش میں گرفتار ہو گئے تو فورن ہی اس آزمائش کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے. یہ آزمائش کیا تھی اس کے بارے میں تاریخ روایت میں بڑے لمبے واقعات ہیں لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ سلام نے ایک مرتبہ ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ بھائی میں نے بے شادیاں فرمائی ہے اور ان میں سے بیٹے پیدا ہوں گے اور ان کو میں رائے خدا میں وقف کروں گا یعنی اہل علی اللہ کے لیے اور ساتھ ہی انہوں نے انشاءاللہ اللہ کہا ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ کی بیویوں کے ہاں ان میں سے ایک کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ابن ابنارمل تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے شاہی محل میں پیش کر دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کے ہاں اولاد کے ولادت ہوئی ہے تو حضرت صلات صلات فوراً ہو گئے نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے امتحان کی مفسرین نے یہ روایت تفاصر میں ان نقل کی ہے لہور ریحا بس ہم نے تابع کر دیا ان کے تجرب کی ہوا تجریب امریکی جلکی تھی ان کے حکم سے رخان آہستہ آہستہ حص و اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتا یعنی بالکل طوفان کی طرح نہیں بلکہ آہستہ آہستہ جو جو حضرت سلیمان علیہ السلام اس حوا کو کہتے اسی حساب سے وہ اپنے رفتار کو جاری رکھتے و شاطینہ اور ہم نے تابع کر دیے تھے شیطانوں کو یعنی جنات کو پل بننا انصار عمارت کرنے والے وقفاس اور غوطے لگانے والے کہ بعضوں سے وہ مکانہ تعمیر کیا کرتے تھے اور بعضوں سے وہ غوطے لگواتے سمندر اور دریاؤں کے گہرائیوں سے قیمتی قسم کے پتھر نکالتے ہیں اور ان کو حضرت سلیمان علیہ اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہر سلیمان علیہ صلاۃ والسلام ان میں سے اکثر کو بالکل مقدس کے دیواروں میں جوڑتے وہ آخرینا اور کچھ اور قسم کی بھی مقررینہ فلاسفات جو جکڑے ہوئے ہوتے تھے فی الآفات بیڑیوں میں یعنی جو سرکشی کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے فرمانبردار بردار جناب انا ان فرمانوں کو جکڑ کر کے باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے تھے حاضر آتا انا تھی ہماری آتا فرمند بس آپ ان پر احسان کیجئے اور امسک بغیر حساب یا ان کو رکھیے آپ سے ان کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا یعنی اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ سرکشوں کے بارے میں جو چاہے رویہ اختیار کریں چاہے ان کو بند کر دے ہمیشہ پابندی سے حاصل کر دے چاہے ان پہ احسان کر کے چھوڑ دیں اللہ نے یہ آپ کے سواب دے وہ ان کے لیے ہمارے ہاں ایک مرتبہ وہ حسنانہ آب اور بہت اچھا ٹکانا الحمد للہ روشمان روح اتنا دور ویون ایس سے پارے سورہ سواد کے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بطور سبق حضرت ایوب علیہ صلاحت وسلام کا واقعہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا دنیا میں ہر دو طرح سے آزمائش کرتا ہے امتحان کرتا ہے بعضوں کو بہت کچھ دے کر امتحان کرتا ہے اور بعضوں سے بہت کچھ لے کر کے ان کا امتحان کرتا ہے اور بے شمار اللہ کے سارے بندے وہ ہوئے کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن دنیا کے ان اسباب کی کثرت نے ان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور نہیں کیا اور نہ انہوں نے اپنی ان دنیاوی اسباب کی وجہ سے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور ہونے دیا اور نہ توڑا جیسے کہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان دونوں باپ بیٹے کو جہاں نبوت عطا فرمائی تھی وہاں بے نظیر قسم کی حکومتیں وسیع تر حکومتیں عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کے اسباد معاش ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ اپنے ان ظاہری اسباب میں اتنے آگے نہیں گئے کہ اپنے خالق اور مالک اور ان خوشادیوں کے عطا کرنے والے کو بھول جائیں اور یہ کہیں کہ اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے بعضوں کو اللہ پریشانیوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور اللہ کے کسی فرمانبردار بردار بندے پر بر دنیا میں پریشانی آنا یہ اللہ کا قہر و عذاب نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اس مسلمان بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا یہ خوشحالی کا ساتھی ہے اللہ کا یا کہ یہ اپنے مشکل میں بھی اپنے تعلق اور اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ قائم اور قائم رکھتا ہے اللہ کے ایسے نیک بندے ہو گزرے ہیں کہ مشکل سے مشکل تر حالت میں بھی انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا ان میں حضرت ایوب علیہ سلاۃ ایک ہے حضرت ایوب السلاۃ وسلام پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دیا عطا فرمائی دی اس خوشحالی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظاہری خوشحالی ان سے چھین لی ان کے سارے آل اولاد ختم ہو گئے فوت ہو گئے مال مویشی مر گئے ایک بیوی ان کے پاس رہے گی جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے لاغر ہو گئے بیماریوں نے ان کی وجود کے اندر ڈھیری ڈال دیے قوم کے لوگوں نے بھی ان سے منہ مو موڑ لیے اور ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیا اس دورانی میں شیتان طرح کے وسو سے ان کے دل میں ڈالتے رہے کہ بھائی تم تو بڑا اللہ اللہ کرتے تھے اس اللہ نے کون سی مشکل میں تمہارا ساتھ دیا لیکن شیطان کے ہر وسوسی کو یہ مسترد کیا کرتے تھے اور اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیا کرتے تھے اللہ دبارک کی ارشاد ہے عبدنا ایوب اور یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو ازلاد بہو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی شیبانوں یہ کہ مجھ کو شیتان نے لگا دیا ہے تکلیف اور عزید. یعنی شیطان نے مجھے بڑی عزیت سے ہم کنار کر دیا ہے اگلے آیاتوں میں اس وضاحت آ رہی ہے کہ یہ دعا قدر ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمائی کہ آپ کے زوجہ محترمہ جا کر کے کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں رہتی تھی اس لیے کہ کوئی آپ لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آتا تھا تو شیطان ایک بھوڑے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا بیوی آپ کا شوہر عرصۂ دراز سے بیمار ہے میں آپ کو ایک دوا بتاتا ہوں آپ اس دوا کو استعمال کروا دیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو کہیں گی کہ کیا دمال، کمال کی دوا دی کی جس نے میرے شوہر کے ساری بیماریوں کو ختم کر دی یہ کہہ دیں وہ دوائی لے کر کے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ حضرت ائب علیہ السلام کے زوجہ محترمہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا بی بی کیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ بڑا ہمدرد اور خخواہ ایک بزرگ حکیم یا ڈاکٹر ہمیں ملے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کمال کی دوا اپنے شوہر کو کرا دو اور بی بی انہوں بیخت میں ہے اس کا جو انہوں نے معاوضہ طلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ کیا کمال کی دوا ہے جس نے مجھے بیماری سے صحت یابی عطا کر دی تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ اپنا نظر اپنی آخرت پہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں وہ ہمیشہ چکن رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کوئی ایسے بول ان کے زبان سے نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو تو حضرت ایوب علیہ سلاۃ السلام تھوڑا سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی شر ہے جو میرے توجہ اللہ سے ہٹا کر دوا کی طرف کرنا چاہتا ہے تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ گھر میں ٹھیک ہوا تو میں آپ کو سو لاٹیاں ماروں گا اس لیے کہ اس دوائی کے ذریعے تو آپ میرے توجہ کو اس بابے کے کہنے سے اللہ سے ہٹا کر دوائی کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے نفع, دی نفع دینے والی ذات اللہ تبارک کو طالب کیا تو واقعہ اس رکو میں اگے آ رہا ہے بھائی تعالیٰ ہے اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ پرورتگار شیطان تو میرے گھر تک پہنچایا اور اس نے مجھے بڑے آزر اور بڑی تکلیفیں پہنچا دی اللہ نے وہی کی اس عرک لکھ آپ اپنے پاؤں کو زمین پہ رکڑ لیجیے مو تسل تار شراخ یہ ہے چشمہ جو کہ نہانے کے لیے ہے ٹنڈا اور پینے کے لیے ہے وہاں بنا رہو آ رہو اور ہم نے بہت دیے ان کو ان کے اہل اور مسلح ماہم اور اتنے ہی ساتھ اور بھی رحمت مننا یہ فضل کرم کا ہمارا وزیر والے الباب اور عقل والوں کے لیے اس میں یاد رکھنے کے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ کے بندے جب مشکلوں پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان مشکلوں کے دورانی میں جو ان کے نقصان ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ و بستگی کی وجہ سے اللہ ان تیلوں سے بڑھ کر ان کو خوشحالیوں کے اسباب عطا فرماتے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سلام کے زوجہ محترمہ ہض معمول کھانے پینے کی چیزوں کے تلاش کے لیے تشریف لے گئی تھی پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت ایوب کی طرف کہ آپ اپنے ایڑی کو زمین پر رگڑ لیں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین پر رگڑ لیا تو اس سے چشمت پھوٹ پڑا اللہ نے وحی کی حکم دیا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے اس میں سے آپ بیوی بی لیجیے اندرونی بیماریاں ختم اور اس سے غسل کیجئے ظاہری بیماریاں ختم حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا بی بی وہاں پہ دیکھا شوہر موجود نہیں بڑی اداس ہو گئی اور بڑے پردے کے ساتھ اس شہر سے کہنے لگی جو کہ حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے کہ وہ یہاں پہ میرا ایک شوہر تھا جو آسائے دراز سے ہاں مار پڑا تھا پتہ نے کہا اس کو لے کر کے چلا گیا اس لیے کہ وہ تو چلنے کرنے سے, سے بھی خاص بڑی اداس تھی تو حضرت سلام نے فرمایا کہ بیوی وہ بیمار میں ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا اور یہ چشمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے میرے ریڑی میرے ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے یہ چشمہ نکال دیا اس سے میں نے ہو کیا اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ اب اسے وسر کر دو جب انہوں نے غسر کیا تو وہ بھی اپنے پہلے جوانے کی حالت سے زیادہ صحت مند اور زیادہ خوبصورت بن گئی جتنے ان کے نقصان ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ نے حکم دیا کہ وہ خوش بے کا اور پکڑ لے اپنے ہاتھ میں سیمکوں کا ایک مٹھا یعنی جاڑوں کا ایک مٹھا فجری بی اس کے ذریعے ان کو مار لے والن اور اپنے قسم میں چونکہ اگر میں ٹھیک ہوا تو تیرے شیطان کے باتوں میں آنے کی وجہ سے تجھے سو ڈنڈے ماروں گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ ہاتھ میں ایک جاڑو لے لیں جس کے اندر سو اس کے حصے ہو اور پھر ان سوکوں کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد وہ آپ بیوی کے آہستہ سے مار دے تو آپ کا قسم بھی بندا تھا بے اواب تا وہ ہمارے طرف ہو جو ہونے والا اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے بندوں حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب کو ولیدی جو بڑے قوتوں والے تھے ولابار اور بڑے صاحب بصیرت تھے نگاہوں آنکھوں کے رکھنے والے تھے اندس نہ بے شک ہم نے ان کو امتیاد دیا بے خالص ذکر دار خالص آخرت کے گھر کے یاد کرنے کی وجہ سے یعنی ہم نے جو ان کو ایک ممتاز مقام دیے اس لیے کہ وہ اپنے آخرت کے گھر کو یاد کرنے والے تھے وہ ان نمائند مفتین الخیار اور بے وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں بس کو اسماعیل ولی اور یاد کیجئے حضرت اسماعیل اور حضرت یصحا اور ذلقف اور ذلقفل کو بک المن الخیار اور ہر ایکتا ان میں سے بڑے خوبیوں کا مالک یعنی یہ سارے کے سارے بڑے خوبیوں کے مالک تھے حضرت یسار کا نام قرآن مجید میں آیا ہے لیکن ان کی امت کون سی تھی وہ مانے یا نہیں مانے ان کا انجام کیا بنا اس کی وضاحت قرآن اور حادث میں نہیں ہے حاضر ذکر یہ ہوئی ایک نصیحت وہ نلیل مدقین اللہ حسن اور بے شک مدقین کے لیے ہے بہت اچھا ٹھکانا جنت جنت رہنے کے لیے مفت کے کھولے رکھے گئے ہیں ان کے لیے ان جنتوں کے دروازے مت نفیحہ تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے یہ اس میں یہ تو وہ نفیح بےسا کی اور یہ منگوائیں گے ان جنتوں میں پہنچنے کے بعد میں اور کسرت کے ساتھ شراب اور ان کے پاس ہوں گی بیویا نگاہوں والی اتراب ہم عمر یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر یہ حساب اور کتاب کے دن پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں حساب اور کتاب کے دن کے بعد ان کو ان نعمتوں سے ہم کنار کیے جائے گا ان نہا لا یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی کہ اس کے لیے فنا ہونا نہیں ہے خاضا یہ بات ہوگی وہ اور یقینا شریر لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹکانہ ہے جہنم یا جس میں ان کو ڈال دیا جائے گا فطح صرف کیا بری جگہ ہے جہاں ان کو ٹھکانا دیا جائے گا نہاد مہت گود یا کہا جاتا ہے جس پر بند ادراز ہوتا ہے یعنی وہ کیا ہی بری جگہ ہے جہاں ان کو دکیل کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا ہاغا یہ ہے گرم پانی ہے اور ٹھیک وہ آخروں میں شکل ہی اور کچھ اور بھی اسی شکل کے طرح طرح کی چیزیں مفتم یہ ایک فوج جو دستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ لمر ان کا آنا نہ مبارک ہو ان بے شکیب گھسنے والے ہیں آگ میں آلو کہیں گے بل انتم لا بلکہ تمہارا آنا نہ مبارک ہو انتم قدم لنا تم نے ہمارے سامنے پیش کیے تھے یہ برائیاں فبح سن قرار سو یہ کیا ہی برا ٹکانا ہے یعنی جہنمی جو پہلے جہنم میں پہنچ چکے وہ بعد میں آنے والوں کو برا بلا کہیں گے اور بعد میں آنے والے ان کو برا بلا کہیں گے کہ بے تم نے ہمارے سامنے برائیاں چوڑی تھی تمہارے پیچھے ہم ان برائیوں کے شکار ہو کر کے آج تمہارے ساتھ ایک جگہ پر سارے مل کر کہیں گے ربنا اے ہمارے رب من قدم لنا حضا جس نے ہمارے سامنے کی یہ برائیاں بس اس کو زیادہ دے دے سزا جہنم میں وہ کالو رجالا کن نانا دن اشرار اور باتیں کرتے ہوئے کہیں گے مالانا کیا بات ہے لانا رانجال ہمیں دکھائی نہیں دے رہے وہ مرد کن نانا مین اشرار جن کو ہم دنیا میں بڑا شریف سمجھتے کیا ہم نے ان کو ویسے ہی مذاق بنایا رکھا تھا ہم ذات اور یہاں چوک گئی ہے ان سے ہمارے آنکھیں یعنی وہ ہے تو یہی لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ان نظرانے کا حقاص بے شک حقیقت ہے یہ لڑیاں جہنمیوں کا کہ وہ آپس میں لڑیں گے اور جہنم میں پہنچنے کے بعد یہ آپس میں پھر یہ کہیں گے اور ان کا یہ کہنا مبنی بر حق ہے کہ بے دنیا میں ہم جن مسلمانوں کو شریر کہا کرتے تھے کیا بات ہے کہ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یا ہم نے ان کے ساتھ حقیقت میں بے انصافی کی ہم نے ان کو ویسا مزاق بنا رکھا الحمد اللہ تیس پار سرحص کے یہ پانچویں اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 88 تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے شوروں میں ہو گزرا ہے کہ سورہ مبارکہ کے نزول کا اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور کفار کے کفر کی تردید اسی ضمن میں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے واقعات دو وجہ سے ذکر کیے گئے ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور سابق امبیا علیہ وصلاۃ وسلام کے طرح آپ پر بھی گفار کے جو بے جار اور ہودہ الزامات ہیں ان پر آپ صبر فرمائیں دوسری کہ ان واقعات سے خود کے لوگ حاصل کریں جو ایک نبی برحق کے رسالت کا انکار رہے، کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور طریقے سے کفار کو دعوت اسلام دی گئی اور وہ اس طرح کے مومنوں کی نیک انجامی اور کافروں کے آزاد شدید کا نقشہ کہ اس پر تنبیہ کی گئی کہ جن لوگوں کی اتباع میں تم آج اصل الرسل کی تکذیب کر رہے ہو آخرت کے دن وہی لوگ تمہارے مدد سے دسترگار ہو جائیں گے وہ تمہیں برا بلا کہیں گے اور تم پر لانت بھیجیں گے ان تمام مضامین کے آخر میں پھر اس اصل مدعا کو یعنی اس بات رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے چنانچہ اس شادی بڑا ہے بے شک میں تو ہوں ڈر سنانے والا وما من اور نہیں کوئی بھی اللہ اللہ سب سے زبردست ہے ہے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیجیے کہ میرا رب وہ ہے رب جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما ماں بہین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے العزیز الغفار جو زبردست بخشنے والا ہے کل کہہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ان تم ان اور تم لوگ اس کے طرف دھیان نہیں کرتے مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کے مجلس کی باتوں کی جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے یعنی مجھ کو عالم بالا کے کچھ خبر نہ تھی جب کہ وہ گفتگو کر رہے تھے یعنی میرے رسالت کی واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کے ایسے باتیں بیان کرتا ہوں جو وہ کے سوا کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی ان باتوں سے مراد ایک وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم کے وقت اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی اور جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہو گزرا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارہ تعالیٰ کے جو اپنے اظہار خواہش کا اس کے جواب میں کہا اتوفی ہے میو سے کیا آپ زمین میں ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو وہاں فساد پلائے اور خنبریزی کرے اس خوشگو کو یہاں اختصام کے نفر سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی نظیم آنا ہے جگڑا یا باہ میں بحث اور مباحثہ نہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے ای یوحا الیہ مگر مشکو وہی ہوئی ہے الا انما انا نذیر مبین یہ کہ میں تم کو ڈر سنانے والا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ اذ خال ربک للملائکۃ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشر من دین کہ بے شک میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا فاذا سويت ہو پھر جب ٹھیک بنا چک اس کو مر روحی اور اس میں اپنے طرف سے روح بونگ تو فکاؤ لو ساجدین تو تم سب اس کے سامنے ایک سجدے میں ایک گر پڑ جاؤ اور یہ سجدے میں گر پڑ جانا یہ اس وجہ سے ہے کہ جس سے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ اللہ سلام کی فضیلت اور فوقیت کو فرشتوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقاتیں بھی واضح کرنا تھا اس کی پوری تفسیر سرح اور سرح اراف وغیرہ میں ہو گزری ہے فسجد اجمعون کیا سب فرشتوں نے اکٹھا ہو کر اللہ ابلیس ابلیس کے استقبر اس نے غرور کیا وکانہ کا نا من القافرین اور وہ تا ہی منکروں میں سے حضرت محدود رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ابلیس اصل میں جن تھا جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہیں لیکن اب اپنے کثرت عبادت وغیرہ کے سب سے رہنے لگا تھا فرشتوں میں اسی لیے جب ان فرشتوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی انہیں میں شامل تھا اور یہ اللہ کے اس فرمان کا مخاطب تھا حالا اللہ نے فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما منا اس چیز نے تجھے روکے کے رکھا انتظہ یہ کہ تو سیدھا کرے لما اس کو خلق تو بھی یدیہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اصطبرتا نے کہا خیر سے بہتر ہوں من مجھ کو بنایا ہے آگ سے من اور تونے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک کے سامنے معذرت کرتا اس نے اپنے اس متکبرانہ رویے پر دلائل دینے شروع کی قال اللہ نے فخرج فخرا تو نکل گئے یہاں سے فا رجین پر بے شک تو مردود ہے وَإنَّا عَلَيْكَ اور بشک شک تج پر ہے پتکار الى يوم الدین قیامت کے دن تک جب اللہ کا فیصلہ سن چکا شیطان اپنے بارے میں اعلیٰ تو کہنے لگے رب, اے اے رب فن ذہنی کے مہرت تک اعلیٰ اللہ نے فرمایا فہم المن من بے بشک تو ہے ان میں سے جن کو ڈیل دی جاتی ہے ان یوم ایک معلوم وقت تک قال الشیطان نے کہا ہم تیرے عزت کے البتہ میں ان سب کو اغوا کروں گا ان سبوں کو گمراہ کروں گا ان لا عبادت میں جو تیرے بندے ہیں ان میں سے مخلص قال اللہ نے فرمایا فلاحقو پر سچ بات ہے ولاحقہ اکول اور میں سچ ہی کہتا ہوں جہنم کا کہ میں بردوں گا جہنم کو تج سے منتھا من من اور جو بھی ان میں سے پیرے پیروی کریں گے سبوں سے قل کی دیجئے مَا من عجر وما أنا من اب کسی بات سے انکار یا تو اس کے نامعقولیت کی وجہ سے کی جاتی ہے یا اس وجہ سے کہ اس بات کا جو بدلہ ہے وہ انسان کے لیے گراہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ اس سے انکار کر لیتا ہے تو قرآن مجید کا معقول ہونا تو ہر لحاظ سے ثابت ہے دوسری طرف قرآن مجید کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے اور اللہ تبارک کو تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بدلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو کون سا عمر مانے ہے تمہارے سامنے کہ نہ تو میں اس قرآن کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت طلب کرتا ہوں وما آنا من المتین اور نہیں ہوں میں کہ اپنے آپ کو بناؤں انہوں اللہ ذکر للعالمین. نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ خیخ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے ولابین اور تم معلوم کر لو گے اس کا احوال تھوڑی دیر کے بعد یعنی جل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی مولی اللہ کے حکموں کا انکار کیا جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی نبائی اور اس کے خواہشات پہ چلے جن ہی تمہیں ان کی خبروں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا وہ آخر العالمین